مرداروں میں سے ہوئے تکبل یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے وہ نتجاوتوں سے اور اگر کوئی خطائیں ہوں گی کوئی چیز ان کے اندر کمزوری کا پہلو بھی ہوگا ہم اسے اس درگزر فرمائیں گے فی اصحاب الجنہ اور پھر یہ اصحاب الجنہ میں ہوں گے جنت والوں میں شامل ہو جائیں گے وعدہ صدق قانو یو اجون یہ سچا وعدہ ہے جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا اب اس کے برک سے کردار ہے یہ تو یہ کہ ایک سالح بیٹا ہے اور وہ جب اپنی پوری میچیورٹی کو پہنچا ہے اور بروق کو پہنچا ہے نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے تو اس کا طرز عمل تو یہ ہے جو آ گیا ربنی تک وسلحلی ایک دوسرا برق کردار ہے بلبی قالل والدہ ماں انکوخل جا وقت و من قبلی اور وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے والدین مسلمان ہے لیکن بیٹا ہمارا ہو گیا ہے یا ذہنی طور پر دم گمرا ہو گیا ہے وہ نہ آخرت کو مان رہا ہے نہ اللہ کو مان رہا ہے کسی اور رخ پہ جا رہا ہے تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے کو ماں میں بڑا بیزار ہوں آپ سے کیا آپ لوگوں نے ڈکوسلے تلاش رکھے ہیں یہ کیا آخرت واخرت یہ آپ مجھے دھمکی دیتے رہتے ہیں عطۂ نہیں کہ آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں عادت دیتے ہیں دھمکاتے ہیں جا مجھے نکالا جائے گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا وقت خلط القنون و بلقبل اس سے پہلے نولم کتنی نسلیں جیت چکی ہیں ہزار لوگ نسل الباد نسل ختم ہو چکے ہیں تو میں تو ان باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں یہ آپ کے نہیں نے یہ پرانی باتیں ڈکیا نوسی باتیں ہیں وہما یسویساد اللہ ویلقا امن اور وہ دونوں ماں باپ جو ہے بےچارے وہ دے وہ رہ دے رہے اللہ کی کہ اللہ کے بندے ولقام تباہی ہوتے رہی برخرابی ہوتے رہی ایمان مان ان باتوں کو ان نواد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے پ یقول ما حضا اللہ سات الحت نہیں نہیں نہیں میں نہیں مانتا نہیں یہ تو نقلیں ہیں پرانی کہانیاں ہیں جو پچھلوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں اللہ حق علیہ قول یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات سچی ہو گئی یعنی مستحق ہو گئے اللہ کے طلبۂ عذاب کے فی عممن قدخلت من قبل اور انہیں قوموں کے اندر وہ بھی پھر شامل کر دی جائیں گے جو ان سے پہلے گزر چکی ہے جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ان دہم قانوا آسرین یقیناً وہی لوگ ہیں کہ والے برباد ہونے والے بولے پن لین دراجات میں اور سب کے لیے درجے اور مقامات معین ہوں گے ان کے امال کے اعتبار سے بلے یوفی ہوں اعمال ہوں پورا پورا ان کو دے دے گا ان کے اعمال کا بدلہ اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کوئی حق ترفی نہیں ہوگی وہ یوم یومین کفر الار اور دن کے یہ کافل پیش کیے جائیں گے آگ پر اور اس سے کہا جائے گا حیات کم دیکھو بھائی تم نے اپنے جو مزے لینے تھے لوٹنے تھے عیش کرنے تھے وہ تم دنیا کی زندگی میں کر چکے ہو تم نے وہاں حرام خوریاں کی حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کیا تم نے وہاں عیش کیے اظہب تم تیے اپنی مزے کی چیزیں جو ہے وہ تم لے چکے لے جا چکے فی حیاتکم دنیا تم اپنی دنیا کی زندگی میں تم بے اور اس سے تم نے بہت فائدہ اٹھا لیا پھل یو میں تجھ یون اضابل ہوں نے بات تم تصبیر تو آج اب تمہیں بہت ہی احانت آمیر علاب دیا جائے گا ذلت کا عذاب بس بسب مستکمبر کے جو تم کرتے رہے ہوئے زمین میں ناحق حق وہ بے اور جو تم نے وہاں پر نافرمانیاں کی ہیں اور ہمارے احکام کو توڑا ہے وسکر اقا اور ذرا تذکرہ کیجیے آخا عاد آج قوم عاد کے بھائی کا یعنی حضرت حوت علیہ السلام سلاب اس اندرا قوم جب کہ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا احقاف نے یہ احکاف کا علاقہ تھا بالکل جنوبی ساحل جو ہے عرب کا اس کے ساتھ اور اب وہاں پر بہت ہی سخت قسم کا وہ بدترین قسم کا صحرا ہے احقاف وقت خلط ان روز الم بینی جدہ مبین ان سے پہلے بھی ان کے سامنے بھی اور بہت سے خبردار کرنے والے آئے تھے یہ میں نے ارض کیا تھا کہ انبیاء متعدد آ کر پھر آخری کو رسول آتا تھا کہ جو پھر آخری اتما میں کرتا تھا اللہ کابد اللہ, اللہ انہوں نے یہی دعوت دی تھی کہ مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے اناف والے کم عذاب یوم نظیم مجھے اندیشہ ہے تمہارے اوپر تمہارے بارے میں کہ ایک بڑے دن کا عذاب تم پر آئے گا کالو اجیتنا لطافی کنا نالحتنا انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو اے حوت کہ تم ہمیں اپنے معبودوں سے منگشتا کر دو فات بما مات آئے دو نا ان کو منہ سواد تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے وہ لے آؤ کال انم الع علم انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے کل علم اللہ کے پاس ہے وہ عذاب آئے گا کب آئے گا کس صورت میں آئے گا میں نہیں جانتا وہ اللہ جانتا ہے بحبل حکما اسی تمہیں اور میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے جو پیغام اس نے دیا میں پہنچا رہا ہوں میرا کام انزار ہے ابلاغ ہے پہنچا دینا ہے واضح کر دینا ہے بلا کتنی اراکوں کومل لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے بہت جہالت کی ربیش اختیار کر لی ہے بجائے اس کے کہ میری بات پر غور کرو دیکھو سوچو دل میں اترے تو اسے قبول کرو تم نے تو گویا کہ ادار کھائے بیٹھے ہو اس کی ندی پر اس کو نہ ماننے پر تو تم جہالت پر اتر آئے ہو لمبا راؤ ہو آرگن مستقبل ہو رہی ہے عذاب نہ جب آیا اس کے آثار جب آئے تو وہ ایک ایسی صورت میں تھے کہ جو ہے کہ بادل آ رہے ہیں تو جب دیکھا انہوں نے اس کو یعنی عذاب کو راؤ یہ وہ عذاب کے لیے ضبیر ہے آرزن کہ اس کو ہم نے ایک ابر کی صورت میں بھیجا مستقبل جو ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا تھا سامنے آ رہا تھا قالو آرزم یہ تو بادل آ گئے ابر ہے اب بارش ہوگی جلتل ہو جائیں گے مطر آ رہی ہے بل ہوا مستل تم بھی نہیں یہ تو وہ شہر جس کی تم نے جلدی مچائی تھی کہ لے آو عذاب اگر لا سکتے ہو ری ہن عذاب اذابن علی وہ ایک جھکڑ تھا جس کے بارے میں آئے گا صورت الحافتہ میں سخر علیہ سب علیہ وسلم یا تیار سات رات اور آٹھ دن مسلسل وہ جھکڑ چلا ہے ریحل فیا ادام العلیم وہ, وہ جھکڑ ہے جس میں بہت بڑا عذاب ہے تدم میرو کل نشے میں رب میں وہ ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے اٹھا کر پٹکتی تھی وہ ہوا جو ہے اٹھاتی تھی اور پٹکتی تھی تدم میرو جیسے کسی درخت کی جڑ سے اکھاڑا جائے پھر پھینک دیا جائے اور وہ چونکہ تھے بھی بڑے طویل القابت لوگ بڑے بڑے ستونوں کی طرح پھر پڑے دن آزاد نخلی خاویہ جیسے کہ وہ کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ان زمین کے اوپر تو نب رقل سین فاس مح الرا اللہ بساک نوم پھر وہ ایسے ہو گئے کہ اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے مسکنوں کے ان کے گھر نظر آ رہے ہیں ان کی حویلیاں ان کی بلڈنگیں لیکن وہاں اس میں بسنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا گزال کے نزیر قوبل مجرمین اسی طرح ہم بدلا دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو مکن فی ماں ام مکناک اب یہاں قریش سے مکے والوں سے خطاب ہو رہا ہے ان کو ہم نے جو تمکن عطا کیا تھا زمین میں جو مال و اسباب دیا تھا جو طاقت دی تھی فیما ان مکنہ کو اس میں اتنا تمکن تمہیں ہم نے نہیں دیا اتنی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے ان کی تہذیب جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں وہ شداد کا جو شہر تھا اب اس کے جو ہیں باقیات وہ نظر آ چکے ہیں سیٹلائٹس کے ذریعے سے کہ زمین کے نیچے جو ہیں بہت گہرے وہ موجود ہیں جو ان کے اوپر اذاب آیا اور اس کے اوپر لیکن وہ دبے ہوئے موجود ہیں اس کے بڑے بڑے جو ہیں ستون جو بنائے تھے انہوں نے طالباً تیس بڑے بڑے ان کی فصیل کے ساتھ جو ہے پلرز ہیں جن کو گن لیا گیا ہے وہ موجود ہیں یہ ساری نشانیاں اب ایک ایک کرتے ظاہر ہوں گی بلکہ مکناہ مکنہ فی ہم نے وہ, وہ چیزیں انہیں دی تھی کہ جو ایکش تمہیں نہیں دی ہم نے ان کو تمہیں وہ تمکل نہیں دیا وہ جالنا نہ آپ سارم وفیدا ہم نے ان کے لیے بھی ہم نے سما کان بھی دیے تھے اب آنکھیں بھی دیے تھیں افیدا بھی دیے تھے دل اور عقل بھی دی تھی ہما اگنا انہم سب و حم والا افساروں والا فضت تو کچھ کام نہیں آئے ان کے نہ تو ان کی سماعت ان کی بسارت نہ ان کے دل یا عقل کسی شے میں انہیں نہیں بچا سکے اس قانون یا جدونب آیات اللہ جب کہ وہ انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا وہ ہاکہ بہی ماں قانون بہی اور ان کو گھیر لیا اور ان پر الٹ پڑی وہی چیزیں جن کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ولقتنا ماحول کو ملکورا اور ہم نے تو ہلاک کیا ہے بہت سی بستیوں کو جو تمہارے ہی ارد آباد تھیں میں وہ نقشہ بنا کے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ تمام جو احقاف یہ گویا کہ مکے کے جنوب مشرق میں تھے ثبوت کا علاقہ جو ہے مکے کے شمال میں تھا اسی شمال کے رخ پر جو ہے پھر وہ مدین کا علاقہ اور پھر یہ کہ ادھر ڈیڈ سی کے ساتھ ساحل پر اس کے بھی اب حال ہی میں خبر آئی ہے کہ اس کے بھی جو کھنڈرات وغیرہ ہیں وہ ڈیڈ سی جو ہے بو رہا مردار اس کے اندر پانی کے نیچے وہ موجود ہیں اب بھی ان کی تلاش ہو گئی ہے نکل آئے ہیں مطلب یہ کہ ان معلوم ہو گئے ہیں انکشاف ہو گیا ہے تو فرمایا ولاک لکھنا ماحولا ہم نے بہت سی بستیوں کو شہروں کو ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد ہی تھی بس آیات اور اسی طرح ہم نے پھیر پھیر کر ان کو یہ آیات اپنی سنائی ہے تاکہ وہ رجوع کریں پلٹیں لوٹیں فلولہ قربان نہ تو کیوں نہ مدد کی ان کی ان ہستیوں نے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا سمجھا تھا کہ یہ معبود ہیں جو اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے اس کا ذریعہ بن جائیں گے بل بلدلو عنہ جب وہ آداب کا وقت آیا وہ سب گم ہو گئے ہوا ہو گئے خواب تھا جو کچھ کو دیکھا جو سنا افسانہ تھا وہ زال یہ تو اصل میں ان کی من گھڑک باتیں تھیں ان میں حقیقت تو تھی ہی نہیں وہ ماں کانو یفترون اور جو کچھ بھی اشترا وہ کر رہے تھے وہ تھا وہ اس صرف نہ اب وہ واقعہ آ رہا ہے جس کا میں نے آج میں تذکرہ کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ واقعہ جو ہے جبکہ حضور گئے تھے تائف اور طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے نخلا ایک مقام ہے وادی نخلہ اس میں چند دن قیام کیا مکے جانے سے پہلے اور چونکہ دل گرفتہ تو بہت تھی جب آپ تائف سے واپس آئے ہیں طائف میں جو کچھ بیتی تھی وہ آپ کو معلوم ہے بہرحال وہاں آپ فجر کے وقت ایک روز نماز فجر کی پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے اس میں قرآن الفجر ہم پڑھ آئے قرآن فجر کی نماز میں طویل کرات ہوتی ہے تو ایک امام ایک مقتدی امام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی تھے حضرت زید ابن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے آپ کے آزاد شدہ غلام اس وقت یہ ہے کہ وہاں سے گزر ہوا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا اور وہ ٹھہر گئے چھٹک کر کھڑے ہوئے اور وہ سنتے رہے قرآن حضور پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں اس پر وہ ایمان لائے اور پھر جا کر اپنی قوم میں انہوں نے فوراً تبلیغ شروع کر دی تو یہ بات ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ جنرات کی ایک جماعت نے ایک ہی دفعہ قرآن سنا ایمان بھی لے آئے اور فوراً مبلک بن گئے اس کے لیکن ہم جو ہے سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو بڑا قابل غور ہے یہ مقام قرآن مجید کا وائس سرپنا ادیت نفر امن جن اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا اے نبی جنوں کی ایک جماعت کو یہ سمعل کہ وہ قرآن سننے لگے پلے ماہضر جب وہاں وہ پہنچے کالو ان انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ خاموش ہو سنو توجہ سے سنو اب دیکھیے جو بات قرآن مجید میں آئی ہے قرآن معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ان جنات میں سے تھے کہ جو طبعا نیک تھے شریف تھے اس اعتبار سے ان کے اندر وہ جو مادہ تھا وہ موجود تھا بلکہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ وہ حضرت موسا علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان پر گویا کہ وہ اہل کتاب جنات تھے تو انہوں نے جب سنا تو بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سننے لگے اور کہا خاموش واپس توجہ سے فلما تو جب وہ آپ کی قرآد ختم ہو گئی وَلا قوم ہی منظرین تو فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹے انہیں خبردار کرنے کے لیے اور کیا کہا انہوں نے کالو یا قومانا انا سمع نہ کتاب انجنا موسا معلوم موسا کے ماننے والے تھے اے ہماری قوم کے لوگوں ہم نے سنا ہے ایک، ہم نے کتاب سنی ہے جو نازل ہوئی ہے اب موسا کے بعد کتاب جو نازل ہوئی ہے موسا کے بعد وہ قرآن ہی ہے اگرچہ ہم مانند کہہ دیتے ہیں ارفن انجیل کو بھی کتاب دن کتاب کا لفظ میں نے بار آپ کو بتایا ہے کہ شریعت کے لیے آتا ہے کتاب قوانین کے لیے آتا ہے کوتے بالحتم کوتے بالحتم کوتے بالحتم نماز بھی کتابم موقوتا عدت کے لیے آیا حتیہ یا کتاب و آ تو شریعت کے احکام کے لیے جو ہے وہ اصل میں یہ لفظ خاص ہے تو تو کیونکہ شریعت کی حامل تھی اور قرآن پھر شریعت دوسری جو آئی ہے موس شریعت کے بعد وہ شریعت محمد الیہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ ظاہر بات ہے کہ ان کے علم میں ہوگا کہ حضرت عیسا بھی آئے اور وہ ایک کتاب تو لائے لیکن یہ کہ اس میں شریعت نہیں کالو یا کومنا انا سمینا کتاب الزل امباز موسا مسد کل بین گئے اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے یعنی تو رات یادیلاحق اور یہ رہنمائی کر رہی ہے حق کی طرف و اور ایسے راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے راستہ سبیر بھی راستہ سوار سبیر سیدھا راستہ سرا کے مستقیم سیدھا راستہ طریقے مستقیم یا قومنا عجیب ادائی اللہ اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو مانو ایمان لاؤ وہ عامروب ہی یقر رقم من جنوب کم تو ان پر ایمان ڈاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش دے وہ عذاب علیم اور تمہیں بچا دے عذاب علیم عذاب سے دردناک اذاب وہ ملائی جملہ فلح سب دن فل اور جو نہیں لبیک کہتا اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر تو وہ پھر فلح سب بوجود وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکے گا شکست نہیں دے سکے گا زمین میں وہ لہ صلاح مندو نہیں اور, اور نہیں ہوں گے اس کے لیے کوئی ایسے اس کے رفیق اور اس کے پشت پناہ اور مددگار جو اسے اللہ کی پکڑ سے بچا سکے وہ لاہ کفی طل یہ لوگ تو گویا کہ کھلی گمراہی کے اندر ہوں گے اب یہ بات جو ہے جیسا کہ میں نے اس تو قابل غور ہے ہمارے لیے اب ظاہر بات ہے کہ دائی جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا وہ اللہ کے نبی ہوتے تھے اب حضور کے بعد اب دائی جو گے وہ امبت میں سے ہوں گے کوئی اٹھے گا اللہ کا بندہ پھر دین کی دعوت دے گا پھر قرآن کی طرف بلائے گا پھر لوگوں سے کہے گا کہ آؤ چلو اس راستے پر چلو اللہ کے دین کا راستہ یہ ہے اقامت دین کے جد و جہد میں لگو اس کے لیے اپنے تل بندھن لگاؤ ان سلاقی و نسخی و ماہیا و ممات اللہ رب ال اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا سوائے ان کے جو دجال ہیں جھوٹے نبی ہیں جنہوں نے دعوے کیے ہیں وہ تو چھوڑ دیے ان کو لیکن نبی نہیں آنے والا نبول کا دروازہ بند ہو چکا لیکن دعوت اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے اس کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ اب تو اس امت کے ذمے بحثیت مجموعی میں ذمے دعوی لگا دی گئی بہ غال کا جالناک ممت اللہ شہید تمہارے ذمے ہے بل مارو بتنہ اولم یا اللہ الخل اسلموات ولم یا بخل کے ہندا کیا انہوں نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور وہ تھکا نہیں ہارا نہیں اس سے ان کی تخلیق سے یعنی جیسے کہ سورہ تاخ میں ہم پڑھیں گے افاعین بخل کے اول کیا ہم عجیب آ ایک دفعہ بنانے کے بعد ہماری ساری جو بھی کریٹو ایکٹیویٹی تھی اور کریٹو ہمارا ختم ہو گیا ہو گیا ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے تمہیں تو لم یار یا, یا بکھلتے وہ آج نہیں آ گیا ان کی تخلیق سے اب اس کی جو خلاقی کی قوت ہے وہ ختم نہیں ہو گئی ہے بے یہ بوتا تو کیا وہ کادر نہیں ہوگا اس پر کے مردوں کو زندہ کر دے بلا کیوں نہیں انت الشید قدیر یقین وہ ہر چیز پر قادر ہے یوم یوم رگ النگی قبر اور جس کے پیش کیے جائیں گے یہ کافی آگ پر الحاظہ بلحق اس وقت سو سوال کیا جائے گا یہ ہے حق یہ, حق؟ یہ حقیقت ہے یا نہیں تم ڈکوسلا کہتے تھے تم کہتے تھے کہ ایسی ہمیں ڈھونس دی جا رہی ہے کوئی جانو وغیرہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جدا سزا نہیں کوئی مات مادل موت نہیں الحسہ بلحق کیا یہ حقیقت نہیں ہے کالو بلا و ابیدا وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار تیری قسم کی حق ہے فض کال فضوق الداب اب ماکن تم تو اللہ فرمائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ اپنے اس کفر کی پاداش میں تم کرتے رہے فصبے اب آخری بات حضور سے تصمر کما صبر من الر رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اول العزم رسول آپ سے پہلے صبر کرتے رہے اول الازم بن ال رسول عام طور پر خیال خیالیہ کہ پانچ ہیں بعض حضرات سات شمار کرتے ہیں حضرت حد حضرت سالے کو بھی شامل کرتے ہیں لیکن پانچ پر چونکہ اسی سلسلے سور کی صورت عشورہ جس میں پانچ کا ذکر ہے شرح القمن دین ماوسا بھی روحن ولضی علیق مما وسینہ بح ابراہیم و موسا و عیسیٰ حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللّہ علیہ وسلم علیہ وصلاۃ والسلام یہ اول اعظم من رسول ہیں اور اس میں جو یوں سمجھیے کہ عزم و صبر کا معاملہ جو ہے اس میں ایک اعتبار سے حضرت نوح سب سے آگے ہے ساڑھے نو سو برس تک جو ہے انہیں صبر کرنا پڑا فلاب صفیم الفاصلت اللہ فمس اور ایک ذاتی تکلیف اس میں حضرت ایوب علیہ السلام وسلام ان کو جوف ذاتی تکلیف بیماری نہایت ہی تکلیف دے بیماری تو اس میں ان کا صبر ایوب اس ایک بار سے مشہور ہے فسمیر کا ماں صبر ارعزم روس صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے ار العزم پیغمبر صبر کرتے رہے ولا تصاغ الحم اور ان کے لیے جلدی نہ کیجیے کیا مطلب یہ خیال جو کبھی شاید حضور کے دل میں بھی آ جاتا ہو لیکن یہ کہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں آنا تو بالکل کرینے قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں یہ کس طریقے سے بلال کو کیسے مار رہا ہے یہ امیا ابن خلف اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ چھل کیوں نہیں کر دیتا وہ تو اللہ کل شین قدیر ہے اور اس قوم کو کب تک کی مولت دی جائے گی کیوں نہیں ان پر عذاب آ جاتا جیسے کہ عذاب آیا تھا پچھلے قوموں کے اوپر فرمایا نہیں اللہ تصاجر پچھلی چونٹ میں اسی پر ختم ہوئی تھی کہ نبی اہل ایمان سے یہ کہی ہے کہ ذرا ان ابھی معاف کریں ابھی ان کو کچھ عرصے کے لیے کیونکہ جو ہمارا ابھی فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ وقت عذاب کا نہیں آیا ہے تو ابھی یہ درگزر کرتے رہے ہیں وہی بات یہاں خاص طور پر باحد کے سیزوں میں خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے فسم کما سمر غذا تصطاب نہ ہوں ان کے لیے جلدی نہ کیجئے کان نہ ہوں ما جس دن کے یہ دیکھیں گے اس عداب کو جب اداب آئے تو ایسے محسوس کریں گے لم یل بس اللہ انہار کے نہیں رہے مگر دن کی کسی ایک حصے میں ایک گھڑی دن کی صرف بلاغ یہ ہے پہنچا دینا ہاضا بلاغن لیکن ہاضا یہاں پر محسوس ہو گیا ہاضا بلا بلاغ یہ پہنچا دینا ہے پہل جوہلک وزل قم الفاصون تو ہلاک تو وہی کیے جائیں گے کون ہلاک کیا جائے گا سوائے ان کے, کے جو نافرمان لوگ تھے یہاں یہ جو آٹھ صورتوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ بھی ختم ہوا اور یہ کہ جو پانچواں جو گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا ان میں سے جو مکیات کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا اور یہ تیرہ صورتیں ہیں سورہ سبا فاتر پھر یاسین پھر صافات پھر سواد اور پھر یہ آٹھ صورتیں صبر زمر اور پھر مومن اور پھر حامی میں سڈا اور شورہ اور ذخروں پر دکان اور جاسیہ اور آہتاف یہ صورتیں ہیں کہ جہاں مکیات ہیں اب اس کے ساتھ تین مدنیات ہیں یہ تین جو مدنیات ہیں ان میں سے دو صورتیں تو بڑی ہم وزن ہیں اور جوڑے کی شکل میں ہیں لیکن ایک صورت جو ہے اگرچہ بہت جامع صورت ہے قرآن حکیم کی وہ لیکن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مضمون کے اعتبار سے کہ وہ سورہ فتح کا ایک زمیں ہے اگرچہ اسلامی ریاست کے اصول اسلامی معاشرے کے لیے بنیادی ہدایات کے اعتبار سے قرآن حکیم کی اہم ترین جامع ترین صورت ہے اٹھارہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ کہ سورہ نساء سورہ معدہ میں جو اصول دیے ہیں اسلامی معاشرے کے اور اسلامی ریاست کے ان کا لب لباب اور خلاصہ اٹھارہ آیات میں ہے سورہ حجرات کی بارک اللہ علی بلکو پھر قرآر عظیم و نفانی ویات بل آیات مذہبی ہٹو